آپ نے جو بچوں کے نام رکھنے کے ساتھ لفظ رضا کا اضافہ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے حضرت سے ہمیں تو پیار ہے انشاء اللہ بیڑا پیار ہیں انشاء اللہ رونا بیڑا محبت کے سوے مجھے پیار ہے تو میں نے الحمدللہ گھر گھر میں نام داخل کر دیا کا بھی داخل کر دیا ایمان شریف بھی داخل کیا الحمد جاری رہے گا رسول اللہ ابھی علیہ <تصفيق> باؤ <تصفيق>